سورت الحج کی آیت نمبر 39 کا بیان ہے اور یہ ستر میں پارے کا تیر کو, للذین ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جن سے کافر لڑتے ہیں یعنی ان غریب مسلمانوں کو کہ جو مظلوم تھے مکئی مکرمہ میں رہتے کافر انہیں مار تھے کبھی کوئی اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا کبھی کسی کی آنکھ پھوٹی بھی ہوتی کافر ظلم کرتے حضور فرماتے صبر کرو ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس کے بعد مومنوں کو جہاد کی اجازت دی گئی یہ ان نہ اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا تو اب مظلوموں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ظالم سے بدلا لیں ان اللہ اعلی نہ سریحم ل <لَقَدِيط> اور بے شک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر قادر ہے اللہ اخرجوب ان دیا <دیارِهِم> وہ لوگ جو اپنی بستیوں سے نکالے گئے جیسے مہاجرین حق نہ حق بلا وجہ نکالے گئے اللہ صرف ایک ہی ان کا جرم تھا وہ کیا جرم تھا اَن ربون اللہ کہ وہ کہتے ہمارا رب اللہ ہے صرف اس وجہ سے ان پر ظلم کیا گیا اور انہیں مکے سے نکالا گیا ایسے لوگوں کو اب جہاد کی اجازت ہے وہ ظالم کو منہ توڑ جواب دیں و لف اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کی وجہ سے دور نہ کرتا یعنی مظلوموں کی مدد نہ کی جاتی اور ظالموں کو جواب نہ دیا جائے تو پھر دنیا جنگل کا قانون بن جائے گی جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کو دبائے گا لہودی مت سوامیوں ضرور گرا دیے جاتے سوامعو چھوٹے گرجے وہ بیان اور بڑے گرجے سوامعو ان چھوٹے گرجوں کو کہتے ہیں جس میں عیسائی راہب بیٹھ کر تنہا عبادت کرتے ہیں یعنی جو بھی اپنا ان کا معمولات ہیں وہ اور کلیسا یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ وہ اور مسجد جو لوگ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں کو گرجا گھروں کو گرا کر مسجدیں بنائی ہیں انہیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ جہاد صرف اسلامی مراکز کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسلامی جہاد کرنے والے کافروں کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کرتے ہیں آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ جب بھی مسلمانوں نے جنگ کی انہوں نے کافروں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اگر کافر اسلامی ملک میں رہے وہ جزیہ دے اور اسلامی قوانین کی مخالفت نہ کرے بغاوت نہ کرے تو اسے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے وہ مساجد یوز کرفی حسم اللہ کثیرہ کہ جس میں اللہ کا نام بہت یاد کیا جاتا ہے مراد یہ ہے اگر ظالم کے ہاتھ نہ روکے جائیں تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا اور یہی ہو رہا ہے کہ آج جب دشمنان اسلام کے وہ قوتیں جو اپنے آپ کو سپریم سمجھتی ہیں سپر پاور سمجھتی ہیں ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تو جب چاہتے ہیں وہ ظلم و ستم کی آندیاں چلاتے ہیں افسوس آج خود امریکی اخبارات اور امریکی عوام اس بات پر احتجاج کر رہی ہے کہ امریکی فوجی عراق میں جا کر مسلمان عورتوں کی عصمت کو نقصان پہنچا رہے ہیں کتنا افسوس ہے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے بسنت منانے والے اور ایش و عشرت میں پیسے اڑانے والے ایسے حالات میں جبکہ مسلمانوں کی خون سے ہولی کھلی جا رہی ہے کیا ایسے حالات میں ہمارے دل رنجیدہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کیا کوئی مسلمان جو مر جاتا ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے ان نمل مین ایک کسی یہ گھر میں اگر جنازہ ہو تو کیا وہ ایسے کام کر سکتا ہے ایسی عیاشیاں کر سکتا ہے تو اول تو یہ گناہ ہے اور پھر جب ہمارے دل اس قدر رنجیدہ ہے تو ہم کھیل کود میں اور عیاشیوں میں اور گناہوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں سرو کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومن کی پہچان یہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اگر واقعی ہمارے دل میں مومنوں کا درد ہے تو جو کچھ فلسطین کشمیر افغانستان عراق اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں کو ظلم کیا جا رہا ہے ان ظلم کو دیکھ کر بھی کیا ہم عیاشیاں اور گناہوں میں اپنے وقت کو صرف کریں ہمارے دل رنجیدہ نہ ہو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکل سلیم عطا فرمائے والا ین سور اللہ میں ضرور ب ضرور اللہ تعالی اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا ان مبیون عزیز بے شک اللہ تعالی ضرور قبی ہے غالب ہے اللہ دینا یہ اللہ کے نیک بندے جو دین کے مددگار ہیں وہ, وہ لوگ ہیں ان مکن نہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دیں اقوام تو نعمتوں کی فراوانی میں وہ غافل نہیں ہوں گے نماز کو قائم رکھیں گے اس سے مراد خلفائے راشدین کی حکومتیں ہیں کہ پیچھے مہاجرین کا ذکر ہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر ماویہ حضرت حسن امام حسن حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عمر بن عبداللہ عزیز اس طرح کے کئی نیک خلفاء اور بادشاہ گزرے جنہوں نے نماز کے نظام کو قائم کیا اور کوئی حکومت کے معاملہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکا اقامات وہ نماز قائم رکھیں گے وہ آتا وہ اور وہ زکات دیں گے وہ امعوب المعروف اور وہ نیکی کا حکم دیں گے وہ نہو عنل اور برائی سے بروکیں گے وللہ عاقبت امور اور اللہ ہی کے لیے تمام امور کا انجام ہے یعنی اللہ تعالی جو چاہے وہی ہوگا اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ رنج نہ کریں فقد کزب قبل قومنو و عاد بے شک ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور آد اور سمود نے بھی اپنے نبیوں کو رسولوں کو جھٹلایا قوم آد نے حضرت حود علیہ السلام کو جھٹلایا قوم سمود نے حضرت صلی علیہ السلام کو جھٹلایا وہ قوم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا وہ قوم الطن اور لوت علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوت علیہ السلات کی تقزیب کی وہ اشحاب مدین اور مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کس دیبا موسا اور موسا علیہ السلام بھی ہٹلائے گئے فرونیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کیا پھر ان عذاب کیوں نہیں آتا جی اس قدر ظلم کر رہے ہیں لا فری نا پس میں نے کافروں کو مہلت دی ایک وقت تک سم اخذ پھر میں نے انہیں پکڑ لیا فقئی فکان نکیر تو بتاؤ میرا عذاب کیسا رہا جس کو میں نے پکڑا وہ میرے عذاب اور میری گرفت سے نکل نہ سکا فقم قریطن آہ لکنا بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کر دی وہ اس حال میں کہ وہ گناہگار تھیں ظالم تھی فہی عابیتن الا عروشی اب وہ بستیاں اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں وہ کئی بیکار پڑے ہیں کوئی پینے والا نہیں وقت مشید اور کئی مضبوط محل خالی پڑے ہیں کوئی رہنے والا نہیں افلم علم یسیرو فل کیا وہ زمین میں نہ چلے کیا وہ زمین میں نہ چلے غور کرتے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا چلے کچھ بھی نہیں تم قبرستان چلے جائیں قبرستان میں جا کر تختیاں پڑھیں پچیس سال عمر بیس سال عمر تیس سال عمر یہ جنرل ہیں یہ میجر ہیں یہ کرنل ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ فلاں وزیر تھے سب قبروں میں ہیں ہر ایک کو مر کر قبر میں جانا ہے نیک شخص کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو دنیا کا سارا کر و فر اور شان و شوقت اور غرور یہیں رہ جائے گا لیکن عبرت کی نگاہ نہیں ہے فتک قلون بہا پس ان کے لیے ایسے دل ہوتے جس کے ذریعے وہ سمجھ حاصل کرتے مگر ان کے پاس ایسے دل نہیں ہے جس سے وہ سمجھیں او آدانوئی یا ان کے پاس ایسے کان ہوتے جس سے وہ سنتے اور سمجھتے لیکن ایسے کان نہیں جس سے وہ عبرت حاصل کریں فن نہا لا تامل اب بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی آ سب کچھ دیکھتی ہیں مگر سوچ اندھی ہو جاتی ہے دل مردہ ہو جاتا ہے عبرت کی نگاہیں باقی نہیں رہتی ولاقن تامل قلوب الطیف سدور ہاں لیکن سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں موت سے اور برے لوگوں کے انجام سے لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے وہ یسا نہ اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عذاب کب آئے گا خلیف اللہ اللہ تعالی ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا عذاب اپنے وقت پر آئے گا تو کہتے ہیں کب آئے گا پچاس سال گزر گئے سو سال گزر گئے دو سو سال گزر گئے پر دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کئی کئی سو سالوں تک کافروں کو مہلت دیتا ہے نو علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو ساڑھے نو سو سال تک مہلت دی گئی نمرود کی عمر آٹھ سو برس فرون کی عمر چار سو برس اگر یہ چالیس پچاس سال کی اگر انہیں مہلت مل جائے تو کوئی بڑی مہلت نہیں ہے وہ ان یومن ان نہ ربی کا بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک کا الفی صنعت مما تا دون ایک ہزار سال کی طرح ہے ان ایک ہزار سالوں کی طرح جنہیں تم گن سکتے ہو مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ایک ہزار سال کی کسی کو مہلت دے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک بہت تھوڑی مہلت ہے اور حقیقت وہ تھوڑی ہی ہے کیونکہ جتنی بھی مہلت دی جائے پھر آخر کار انہیں جہنم میں ضرور جانا ہے مِّن قريةٍ أم لها بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی ڈھیل دی وہی والی متن حالانکہ وہ گناگار تھے ظالم تھے اخذہا پھر میں نے انہیں پکڑ لیا وہ المس اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے ہر ایک کو مرنا اور میری بارگاہ میں آنا ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام اللہ علیہ